الله <تصفيق> الحمد لله الذي هدانا دو سلام مالا سچ دلامل والا آلہی و اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلهم جرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن طبع دينكم منسپدال یا منوسل تسلیم السلام رسول زینتبر منبر تے کرام السلام علیہ السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ چشتیاں شریف حضور قبلہ عالم مہارویر بھی اللہ تعالی عنہ ان مبارک آدموں کے اندر گاؤں گا اج دا جلسہ مفترا خادم مدین مدین برادرم محمد یاسر صاحب مددلو اور انہوں دے خاندان اور دوست احباب دے تعاون اور خصوصی کابشنہ منعقد ہوا ہے اس, ادارے دے اس قرآن محل شریف لے چلنے والے ادارے دے استاد مولانا محمد ناصر صاحب چشتی اللہ پاک انہ سب حضرات اپنی خصوصی نال اور رحمتہ نوازے ناچیز کا حالات کے مطابق موضوع ہے ہماری تبلیغ اور دوسروں کی تبلیغ میں فرق یعنی ساری تبلیغ اور دوسرے مدان تبلیغ دی تبلیغ فرق ہے اس بیان دے موٹا فرق جناب نو ظاہر ہو جانا سڈا تبلیغی طریقہ بالکل قرآن دے مطابق دوسرا کسی <تصفح> کا بھی طریقہ تبلیغ قرآن دے مطابق نہیں ہونا یہ موٹا, فارا موٹا فارا تبلیغ کا مقصد دلی لال تبج کر رہا یہ سڈا طریقہ تبلیغ بالکل قرآن کے مطابق علاوہ کسی کا طریقہ تبلیغ قرآن کے مطابق نہیں ہو سکتا ہے ہی نہیں اس بات دلیل دلیل یا صرف مجید ہو اس تو بعد قلیل کوئی صحیح روایت پیش کرانگا اس تو بعد شواہد شاید پیش کر دیا گا مشاہداتی شواہد دوستو دلیل دا آغاز اس طرح ہے کہ تبلیغ ایمان اور عزت دے تحفظ دین ایمان اور عزت کی حفاظت تبلیغ ہوتی اور یہ دعوی سارے کر دینے کہ اصل مسلمانہ دے دین ایمان دا تحفظ کرنا چاہیں اور اسی یہ دعویٰ کرنے کہ مسلمانہ دے دین ایمان اور عزت تین چیزوں دا تحفظ کرنا چاہیں عزت دا نام کوئی نہیں دوسرے کی کیوں ان کو عزت رہی نہیں غیرت عزت نی تو بھائی یہ دیکھنا ہے کہ یہ دعوی دشہارے کول بھی دین ایمان دے تحفظ اور حفاظت اص تبلیغ کرنی لیکن یہ دیکھنا ہے کہ یہ کی دعوی حقیقت ہے اور ہے اسنوں سمجھنا نمجے یہ سمجھنا پینا دین ایمان اور عزت محفوظ کرنا جب مقصد ہے تو سب تو پہلا ہے سمجھنا پینا کہ محفوظ کرنی ہمیشہ چور ڈاکو دشمن جڑا دین ایمان عزت دا کا ہوں ادے تو ہی تحفظ کرنا نا بھائی ایمان عزت دشمن کو دین بچا ہے ایمان ہے عزت بچا ہوں یہ دیکھنا ہے بھی دین ایمان عزت کا دشمن کہڑا جن صحیح اگر دسنا ہے تو لسول نے دسنا وہ تن ایمان عزت کا دشمن فلانا ہے قرآن نے دسنا رسول پاک کے بیان نے دسنا ہے سلف صالحیم کے کلام نے دسنا ہے تو میرے بھائی میں پورے دعوے اور چیلنج نال کہہ رہی ہوں قرآن مجید میں جگہ جگہ متعدد مقامات پر سو ساڈے دین ایمان عزت دے دشمن دسے نے جڑے سڈے دیان عزت مختلف منصوبے بنا چلا پور کوشش مسروف رازشا بنا رکھتے نے ان کا کام ہی یہ سڈے ایمان عزت دے ختم کرنے قران جیڑے لوگ منصوبے بناون دے نیں سالشاں بناون دے نیں چالاں بناون دے نیں چالاں چلدے نیں منصوبیاں مہم وچ لائی رکھدے نیں کوششاں وچ مصروف رہندے نیں اللہ پاک نے بغیر شرمان توں بغیر کبران توں کیوں کیوں انہاں دویں کما تے پا گیا راج رعایت کرنے تو بغیر اور فرمائیے کہ اے لوگ نے جیڑے تواتے دین ایمان عزت نا منصوبے بنا سنا مہما چلا مختلف طریقے اختیار کرتے نے پاک پرور نے ان کا نام لیا دو گروہ نے دو قوم نے ایک یہود اللہ باغ نے پرانے مجید دے اندر میں پڑھاں گا سامنے پرانے مجید دے اندر سنیا نو یہ آخیا بھابی تڈے دیمان کا دشمن ہے اور یہ مانتے تھو کافر بنا بغیر بنا بے عزت بنا دلیل کرنے منصوبے جوڑ د نے کسی جگہ تابیاں کا نہیں لیا کسی جگہ تک نہیں لیا اور چونکہ شیعہ اور بابیاں دا بھی دعوی اپنے دین ایمان عزت دے تحفظ دا ہے تو دے واسطے بھی یہ اندر کرگا کہ قرآن نے مجید, مجید کسے جگہ جن دشمن سمجھن یعنی سنی شیا انہوں نے نہیں دسیا کہ سنی دشمن دی نہیں مانتا یا شیا دشمن شیا واسطے نہیں دسیا کہ یہ دشمن کسی دا نام پران چ نہیں آئے بطور دشمن نہیں دسیا اس رات لیکن دو گروہ دو قوم دا ایک نہیں کئی تھوا دسیا ہے کہ یہ تو کافر کرنے ہمیشہ مصحف رنگ کوشش کرتے رہے ہوں اللہ پاک نے جنہوں دے بارے دسیا کہ اے یہ ہےڈے دین ایمان عزت دے دشمن اور کوشش کرتے نے توان کافر بان بنا دیا ہوں ادا مسلمان دی ایمان عزت کی حفاظت کرنے دے اندر سچا ہونا جن मुसलमान इन दो कौमां चाल तबरदार रखना जड़ा इ नाम न लवे इन नु छेड़े न छेड़न न दे समझ जे ओ चोर तुती रड़ी موٹی گئی سر ایک بار سمجھ لو کہ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر سنی مسلمان کسی جگہ نہیں فرمایا کافر کرشا کرے شیے نے اور بابی نے اورابیاں دا بھی کیونکہ شیا بھی دعوی اسلام ہے تو انہوں بھی اللہ نے کدی نہیں فرمایا کہ قرآن مجید دے اندر فلاں سنی جنگ دشمن نے کافر کرششا جگہ دے? رابن نام نہیں لیا دا نام لیا یوتن سال عجیب گل آ دشمن دے باز طریقے اور منصوبے جڑے کافر کر نام لیا لانچیاں ملونا نام لیا اتوں نام لے کے اللہ پاک انہوں دے باز طریقے بھی ظاہر فرمائے نے بعض منصوبے بھی بعض چالا بھی ذکر فرمائیے تاکہ اور وہ بھی چالا منصوبے ایسے ذکر تے سخت ترین جہتائی قسم کے ہیں وہ باز طریقے خبردار کرنا واسطے دلیل بن سمجھ آ رہی نے کوئی نہ قرآن مجید فرقانے حمید سنو آپ پتہ لگ جائے گا کہ جانا نو اللہ پاک مسلمان دے دین ایمان عزت دا دشمن قرار دے رہا ہے کون ہے جڑا ان خبردار ہوں پہلا میں قرآن پڑھاں گا اسے دعوے واسطے اللہ پاک نے یہد لے لے طریقے بھی, بیان فرمائیں تو دے نام لے کے بھی, بھی خبیصہ اسی چکر میں رہتے ہیں تمام کوشش اندر ہی مصروف رہ سب تو پہلا سورہ آل امران آیت نمبر سپارہ تین آیت میں پڑھا گا ترجمہ کسی بھی جماعت کا اٹھاؤ گے جو میں کروں گا وہی ہوگا پردی گارے آلم نے فرمایا وا ل کتاب آ میں آو على آہل کتاب کنہ نے آہل کتاب کنہ نے کتاب کتاب نے یہودیا ہے اہل کتاب جماعت حضور دمانے خصوصاً گل کی جا رہی حضور دے اندر اہل کتاب دی ایک جماعت سازش بنا کے آپس دے اندر انو بیان کر دی بھائی ہوں مسلمان نو کافر کرنے آریقہ کا پڑو کی آمنو انزل مینو بلوی ان مسلمانہ دا دین جڑا اسلام ہے نا وجہ نہار سبح مان لیا اسلام نو نویری مان لیا آخیا ماشاءاللہ اللہ بھائی اص مسلمان ہو گئے اصا اسلام نو قبول کر لیا بس محمد کا دین سچا جدو دہاڑ گزرے شام پے وقف آخرا شام آکو مسلمانو گل سنو یار پھر کافر ہو گئے نہیں مانگے اص دا اسلام کیوں مسلمان پوچھنگ گے کیوں تسا آخنا یار تڈے اسلام ہے جنا ایپی ایپ سی اے تے ہیں تو سامنے نہیں آئے قبول دے کی لیکن گلڈے اسلام خامیاں ہی بڑی نے جدو خامیاں بیان کرو گے کافر ہو مسلمان ہو کے پھر کافر ہو جاؤ گے ظہر بات ہے نہ پوچھنا ہے یار مسلمان ہوئے سو تو تھی اگوں کوئی نہ کوئی وجہ بیان کرنی تو ہوں یہ ہونا ہے کہ لال لاہو یور جہے مسلمان ہونگے نا یہ اپنا دن چڈ کے کافر ہو جان گے سارے نہ ہو گئے لیکن یار کوئی خامی نہ ہوں تو یہ کیوں اسلام قبول کر کے چڑ جائے توجہ نہیں فرمائی نے یہ سارے اسلام نبول کر کے کیوں چڈ جانے یہ مطلب ہے کہ باقی سڈے اسلام کو رولا ہے مرد شاقی مانفی شاقی مان خلاف ہن اندازہ لگاؤ اللہ نے اہل کتاب کا نام لہود نسارا کا نام ل اُنہ دا ایک طریقہ حضور دے زمانے چے جڑا خصوصی طورتیں استعمال کیتا گیا اُنہ لنفیاں دی طرفوں اسنو پروردگار نے بیان فرمایا کہ اُو طریقہ ہے مسلمانوں وہ کافر کرناستے اسلام قبول کرو مسلمانانو اسلام تو پھیرا ناستے سچے دل اتو <تصفح> تو اسلام قبول کرو لیکن قادل ہوں. اپنے اسلام کر کے سڈے آسے آ ای جا اس مقصد واسطے ہوں وہ چور دے پنسوبہ جوڑد دا محبوب دہبوب حیات پاک موجود اللہ اتار اور طرح ہی اللہ حیا سی نوجود کردہ سی حضور کے دور کامیاب اس واسطے نہ ہو سکے کہ اللہ دی وہی جہی ہے, ہے نا وہ مسلمان کی نگاہ بان ری <تصفی> سمجھ نہیں آئی, آئی, آئی, آئی, آئی, آئی, آئی منصوبہ سمجھ آیا کی منصوبہ مسلمان ہو جو کافر کرنا بولو اے مسلمان ہو کافر کرنا ایک دا طریقہ سی ایک مہم سی ایک سازش سی بڑی عجیب و غریب کہ ان دا رنگ بن دا ہی رنگ اپنا کے ان نو اپنے رنگ چالو ان کے رنگ اللہ پاک نے ان سازش نران نے تیسرا سپارا آل عمران آیت نمبر بہتر بیان اور ایمان تے دین کی حفاظت دا طریقہ قرآن دا اس آیت چی دس گیا کہ یہود ن سارا دے دشمن جے, تے طریقہ دا اے جے کافر کرن کا فر ایمان تو کڈن دے نام بھی دس دے وہ کتاب نے دا طریقہ بھی دس دتا اللہ پاک نے مسلمانوں حقیقت کھول کہ وہ کیڑے نے جڑے چور نے کی طریقہ انہاں دا ہے وہ بھی نال دس دِن اللہ اکبر ایک ایک ایک ایک و کبھیرا پروردگار نے پروردگار نے فرمایا من من الشیعہ پروردیگار نے صاف نام لیا چوراں کمی نے دشمنا فرمانا جہنارے بخرو آخر توجو ہے اور سجنا سڈیا تقریر فلسفے اللہ دبیاں دے دبلیاں دے صاف تکریر جڑے فلسفے رنگ بولنے والے وہ یورپا دیا سیرا کرتے ہیں جو رب کے دروازے کھلے ہیں جہ بلیاں ملیا پاخانے طریقے علی تبلیغ کرنے والے لوگ ہیں انتہے رہنا مشکل ہو جائے ایڈا بال نہ بن اللہ دے قرآن سورت بھی دسی آیت بھی دسی سپارہ بھی دسیا پرور دار نے نام بھی شرما بیان, نا بیان فرما کے طریقہ بھی میں سارا د اسلام ظاہری قبول کرنے اعتماد نہ کرایا جی دھوکا نہ کھایا جی لانتی ایڈے ایڈے لانتی دشمن نے یہ مسلمان بھی ہوں مسلمانوں کا کافر کرنے ہوں یہ مطلب یو دسارا جدو اسلام قبول کر کرنا نافر کرنے کرتے ہیں او جدو اسلام دی مولویا دی خدمت کرن دا جذبہ لے کے آئے جدو مسلمانوں کی اسلام دی خدمت کرنے امداد دے رہے تے سمجھ لو وہ کنجر کافر کرنے دے رہے ہیں مسلمان کرنے نہیں اور ملا غلط ہو سکتے پیر غلط ہو سکتے قرآن غلط ہو توجہ ہے سورت اورت عورت ارت توجہ سورت اور سپارا اور آیت سورہ بقرہ سپارا پہلا آیت نمبر ایک نو پرور دیار فر ہے جما اتر اہل کتاب آہل کتاب بہت بہت لوگ کثیر ود کثیر امر اہل کتاب آہلی کتاب سے کثیر لوگ یہود نصارہ بہت تھوڑے نہیں کثیر یہود نصارہ کیا چاہتے ہیں کون سی بات کو پسند کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے وہ اس بات کو پسند کرتے ہیں اور اس کی تمنا کرتے ہیں آرزویں رکھتے ہیں لو یو نا کم نمبا گئی ماں کہ اے مسلمانوں تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کافر کر دیں یہ تمنا رکھتے ہیں بہت سے یہود نصارہ یہ آرتوں میں رکھتے ہیں تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کافر کر دیں اور ایسا وہ کیوں کرنا چاہتے ہیں رسول تھی دے کہ رسول امت اے جنت جاوے اص جنم جائیے یہ لانت انہوں لے گئی ہسدی اس وجہ وہ بہت سارے اسی چکر چنوں کا کافر کر کر دوں کا کر سورہ بقرہ دوسرا کوئی یہ آیات ہاتھ نہ لاوے لیکن اسان تک کے سامنے رکھ رہا دوسرے پاوے اکھ پھیر کے گزر جان وہ میں اگے چل کے وضاحت کرنا سامنے رکھ رہے ہاں پرگار نے اتنے نام لیا چوران بولو بولو اسی آواز لیا نہ نام لیا ان کافر کرن کا جڑا منصوبہ ہے مہم کاری ہے انہیں بھی بیان فرما دتا کہ آ لانتی چاند بول ان کی تمنا تہار رو کی بھڑی ہے مسلمان تمنا رکھن کہ او مسلمان ہو جان وہ کنجر تمنا رکھتے نے یہ کافر ہو جسلمان اس کوشش کہ او مسلمان ہو جان او اس کوشش چ کہڑی صورت ہے بولو بولو سورت بقرہ باقاعدہ بول دے نہیں آیت نمبر کنی ایک سو نو بولو بولو کثیر من دل کتاب مالک سونا نہ کسی کا رحاظ کر بیان فرمان دے نا تو دے نا دے دے حق نو بیان فرما دیا نہ کسی کو چوٹ دے پر حق میں کی سارا پرور دگار نے فرما دھیرل لو یار ایم کم ک موٹے لفظ ہیں کنیاں یاداں بولتے نہیں لو تیسری سورت را دا را را را را آیت نمبر سو لے الله فرمايا يا أيها الذين آمنوا ان تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين ایمانو تو اگر تسی آخیا منو گے اگر تسی گل منو گے کتاب اہلی کتاب کے کسے فروہ کسے فریق کسے جمال کسے تنری کسے پارٹی اگر گل منو گے اتاد کرو گے آخیا منو گے آڈر منو گے حکم منو گے مشورہ منو گے کسی بھی فریق وکار نے کیوں فرمایا کسے بھی فریق کسے بھی کسی بھی جماعت کسی بھی تنظیم کیوں فرمایا لانسی انہیں دہنا کا رد کرنے جڑے کہ سارے اللہ نے فریق نکرا رکھے شرط کے مقام ہوں فدو جڑے ہیں جہ رکھتے میں انہ بولنا اگر کوئی آخر فریق فریق نکرا ہے لیکن محلے سواد میں تعمیم کہاں سے آ گئی انہوں پتہ نہیں نئی مقام شرتے اصل نفی مقدر ہوے گی لاتی کہ کسی گروہ کی دمیں کافر کر دیں گے اللہ. اللہ. اللہ. اللہ. اللہ. اللہ. اللہ. اللہ بولو سمجھ لیا آئی نہیں مسلمانا نو فساؤ جہا منافع چاہیے نا یہ ایسے ہیں نے سو سال بعد دشمن کی دشمنی پک دی فرماندہ کسی بھی فریق کسے بھی گروہ کسے بھی جماعت کسے بھی پارٹی کی تات نہ کرنا ان میں سے پہلے کتاب کی کسی پارسی کی تات نہ کرنا بات نہ ماننا مشورہ نہ ماننا ورنہ تمہیں ایمان کے بعد کافر کر دیں گے اس تو بات کیڑا بیان بولو اے ہوں جہاں کے وہ نہیں جو یورپ کے آج کے ہیں وہ تعلیم یافتہ لوگ ہیں اس وجہ سے انہوں نے سب دشمنی چھوڑ دی لکھ کتے دیا پترا بکواس کرنا سور دیا بچیا اللہ کے قرآن غلط کرنا وہ چڈ بیٹھے نے قرآن جہ رسول دے دور اتریا کہ سارے اتریا بول پھر سارے مشاہدے نے سب بھی ٹھکرانا اب شاہ ٹھکرانا قرآن قرآن ٹھکرانا مشاہدے نے بھی ٹھکرانا بہت اچھے گرو جنہ دے ٹپنے چیلے جان شڑپ پچھوڑ شڑپ والے پروتر کار کرتے بڑے خلاسے کھولے دے نہیں کنیا آیات ہو بول دے نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر چوتھی آیت سورہ آل عمران آیت نمبر ایک سو انچاس جو کہتے ہیں سیدھی سیدھی تبلیغ کیا کرو اور کسی کو کچھ نہ کہا کرو بڑے بڑے بولتے ہوئے فرمایا منوئی نفرو یو کالا فتن فتنقلبوا ری فرماندہ ایمان والے اگر کافرانے دے, کافران دے حکم منو گے کار کرو گے گلا منو گے حکم اڈیا پچھا پھیر گے یعنی تصویر منہ کر کے آئے ہو اللہ دے رسول ولے انہوں نے اتو ہی پچھا پرتا لینا فتن تم خسارے والے بن جاؤ گے ترقی والے نہیں آج جد کافری بن جائے تو پھر ترقی کردی رہی بولتے نہیں ہوئے ایتھے ہوں ایک آیت پاک سے غور کرنا جیڑی میں سورہ آل عمران دی ایک سو آیت پڑی ہے نا ننانوے آیت نمبر انہوں دی ایک ہو سازش نو وہ طریقہ کافر کرنے کا طریقہ اور کھولتی ہاں ایک تو وہ کھولا نا کیا سویرے کلمہ پڑی کلمہ پڑیا مسلمان ہویا اسلام ہویا. یعنی مقصد آیا ایک وقت قبول کیا دوسرے وقت چڑھ دیتا چڑ مسلمان پوچھنے کے کی وجہ ارے بھائی بات یہ ہے دین تو تمہارا اچھا لگا تھا ہمیں لیکن کیا کریں یار جب ہم نے اندر سے قریب آ کر دیکھا تو تمہارا اسلام تو بہت گندا ہے عورتوں پر پابندی لگاتا ہے پتہ نہیں کیا کچھ کرتا ہے عورتوں کو حقوق نہیں دیتا اوہ. تیز اوہ. تیز اوہ. تیز اوہ. تیز اوہ. چوروں کے ہاتھ کاٹتا ہے فلان کرتا ہے فلان کرتا ہے یار یہ کیا ہے یار انسانیت کا دشمن تمہارا دین نظارہ میں آیا ہے یہ ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے بار اس وجہ سے ہم نے چھوڑا ورنہ آپ تو دیکھ رہے تھے کہ ہم تو آ تھے ہوں دوسری گل اللہ کرتا ہے وہ سناواں سدگے جاو چوراں کے کھرے پٹنے چاہے، تے بیان کرنے چاہے. اللہ کے قرآن میں کمال فرمایا فرم کتاب ن سارا کتاب جڑا مومنٹ کبجو جیڑا بندہ ایمان لسلمان ہے سچے دل وہ اپنے دن چلنا چاہتا ہے وہ راہ کیوں ڈکد ہوئے جہا بندہ مسلمان ہوتا راہ ڈکن راہ مار یعنی کیا مطلب وہ دین چلنا چاہتا ہے تسی مختلف رکاوٹاں پا کے چلن نہیں د وہ اپنے دین پر چلنا چاہتا ہے اور تم اس کو دین پر چلنے نہیں دیتے وہ چاہتا ہے میں اپنے اللہ رسول کرا تو سید اس رکاوٹاں پاؤں کرن نہیں دے دے راہ ڈک اتار کے انہوں ہی نشانہ بنا د اتار کے اتار کے اور سمجھ آئی نہیں کوئی نہ جڑا دین چلنا چاہتا ہے انہوں کیوں کیوںلیل کر دے ہو؟ کیوں, کیوں تنگ, تنگ پریشان کر دو جہا دی ویخ اتار جا دیا ویخو نام سبھی اللہ کے راستے سے روک کر ایمان والوں کو کوشش کر نہ چلے ان زلی کرنے دی کوشش کرنگ ہو کے اسلام چڑے اگلی گل سن جب گنہا اس میں منصوبہ کھول دیا ان کا جب گو غونہ... تب گناہ ای تب گنہا ای و جا میں ٹیڑا کیوں کرنا چاہتے ہو سکیں ٹیڑا کیوں کرنا چاہتے جی رب داہ ڈنگا کیوں کرنا چاہتے جی جہے کام اللہ نے مسلمانہ دی عزت غیرت آستے حرام کیتے نے حلال کیوں کرنا چاہتے ہو ٹیڑا ہو جا جم کفرانا چاہتے ٹیڑا کرنا چاہتے کن آیا تو ہو گیا کنیا ہو گئیں پانچ آیات تو جنہ نے کھول دتا دیمان لٹے کون بولنے اچی آواز بولو دے پتا لگے यहु, پروردیگار نے کھول دیتا. اس بعد مہر لگا دیا اما ایشا سر جیتا فرمان سنا صحیح سنند اما و پا فرمایا سرکار دنیا تو تشریف یو گئے تمہن نسرا نہیں و دیا کی سائیت نے سر چک لیا اما ایشا نے ہزور وشالیت نے سر چک لیا ہے مطلب ہزور سن سر نہیں سر چکے سازش ساز کوٹیا بیٹھ گئے کلیا بیٹھ کے بڑا سن اللہ سونا ان قرآن کے اندر اپنے نبی اندر اتار سڑتا سی ساری سال کھاج مل جیسی مٹی سی, جاندی سی، اتر اس وقت دلیل ہو جی جد اتنے ناکام ہو گئے آخر اچھا آخر محمد انسان نے دنیا تو جانا پی خدا نہیں دنیا تو جانا دیا جب جان کے مسلمانوں کے پیچھے فیر لگا گے اما ایشا پاک بی گھر بیٹھ والی آپ نے اپنی بصیرت شریف فرمایا فرمایا جدو یہ جسول کا وسال ہوا ہے یہودی اتائیت نے سر پٹ لیا ہے معلوم ہوا اما ایشا بھی دس نے سلمانوں رہی دنیا تک نبی زمانے کی گل نہ سمجھا جے جو قرآن دس گیا سی دس گیا سارے واسطے دس گیا زمانے شاہ نے فرمایا پہلو تو دبے سن ہزور تو بعد کمی میں اٹھ پے اٹھ پے اماشا نے دس دہ بدھ گئی نے او دلیر ہو گئے پتر انہیں جہاں آ کے وہ دے دور دے سن کتے ویا بچیا اے ہوئی دے سمجھا رہی اے حضور دے دور ہزور دے دے گل نہیں ہزور ہونا سی وہ ود گئے ود گئے گٹے نہیں اپنی دشمنیاں اپنے حسد اپنی عداوت ود گئے اما ایشا نے فرما سر چک لیا سر انہاں یہاں درخوالا ٹر گیا دی ایماند را بھائی ادر جب آخر شریف ہوا بکر صدیق مائی بڑی سبو بکر سد فرما نے بھی رو جے حضور نے جانا ہی سی آ فرما دینے پتا میم نہیں سی حضور نے پھر جانا میں دے جان جانو نہیں روک رہے رو رہی رو رہی ہوں جیڑی ہزور کے ہوں وہی سی رب سونا ہر شہد فاضل فرما دا سی اج وہی ختم ہو اللہ توجہ ہے اللہ کیا بات اے توجہ ایک بات لگاتا ہوں اسلام کو خراب کرنے والے لوگ اسلام کا نام لے کر ان کی منافقت سے پردہ شریف کی روایت مسلم شریف کی روایت آئی مائی صاحبہ ابو بکر صدیق نو کی تھی. میں ہزور دان تے نہیں رو رہی انہیں جانا ہی سی. لیکن سلسلہ جڑا آسمان زمین دا جڑیا سی تے پروردگار دیکھی جگ قدم قدم تر سی تے تو راہ بری فرما ساڈے دی فاضد دی اتر نیمان کی حفاظت رہ وہی ختم ہو گئی اج سلسلہ کٹ گیا توجہ معلوم ہویا بی بی صاحبن دس گئی کسی کے جان روو اپنے دیمان تو روو ہائے ہائے ہائے, ہائے تے لان منافقا تے. کسی شہید ہونے رہو گل کرے دے دے دشمن جانتے. تو ہر لانتی منافقا جی تچا ہوں تو تھی روا دی روا ہائے ہائے ہا ہتنی ویج انہوں کے ہاتھ چتلی بہی دھا ختم ہویا رک گیا ہاتھ تو یہ قرآن ہی نکل گیا ہوں قرآن مجید نے نام لے کے منچوبے دس دے چوران دے کے نہیں ہوں تین پتا لگے گا دین، ایمان دی حفاظت دا دعوی سارے ہی رکھتے ہیں سارے آنے ایمان محفوظ کرنے ہی دی تبلیغ ساری تبلیغ دا تین فرق محسوس ہوسوس گا سچی دسی ہوئے یہاں چوراں کا کوئی نام سڈے سوا ہے نہیں ہال بولے نہیں دلے سچی دسیا جی جھوٹ نہ بولیا ایک دوجے کے خلاف بولتے رہتے کوئی ختم کے خلاف بولتا کوئی ختم لیا کے بولتا کوئی دربار کو دربار آنل کو بول رہا کو لانچیاں بارے دس یہ دی مان کے دشمن کے مختلف منصوبے مہمہ چالا کوششوں میں جاریت مصروف روئی بھی کوئی نہیں لاگ گا یہود بھی سارا لا یود و سارا لا اللہ دے قرآن دے مطابق اگر نام لیا دے, دے صرف نہیں لیا دوسرے, دوسرے دوسرے دوسرے کی کہیں دے نے وہ لتی چی مگر ہی پی لے کے اگریزاں کے پتا نہیں اگریزیں کی بگاڑیا ہے اگریزوں نے مغری پہلے پی لوگ کتنا بھاؤ اللہ دے قرآن کا انہیں کی وگاڑا رب دا کی وگاڑیا رسول دا کی وگاڑا مالشا دا کی وگاڑا ہوئے اگریزاں کے پیالے چٹن والے ہوا حق بن دیں اگریزاں کا نا نام نہ نا لین لو اسان محمد کی ٹکڑ کھانے ہیں سالا کے فصل کمینیا کھول کے اگے رکھ دیا گے جہے کمینے مسلمانوں کے تیمان عزت دے, دے دشمن نے اتنے ہوں گے کرن لگا دل رت وجہ فرماؤ اللہ نے دسیا یود ن سارا لے کئی لوگ ایسے ہیں جڑے زبان تلمہ لیا زبان دے اسلام لیا مسلمانوں کافر کرن کی خاطر اسلام زبان سے ذرا جو اسلام زبان سے لیا مسلمانوں کا کافر کراطر جدو اسلامیات کتاب لے آ اسلام سے قبول کرتے نے کافر کرنے دی خاطر اسلام یاد کا دیں دے مسلمان کرنے دی خاطر آؤ ولی بنا بولتے ہیں یار ایڈی منافقت اللہ دے قرآن دی قوم نال مسلمانوا رکھنا کہ ہم تبلیغ کرتے ہیں ہم لوگوں, بس کا, بس دین, بس ہم بس لوگوں بس کا دین ہم لوگوں کا دین ایمان عزت بچاتے ہیں اور نہیں जो जो जो جب زبان پہ لاتے ہیں تو کافر کرنے کے لیے جب اسلام کے کسی جز کو وہ کتاب میں لاتے ہیں تو پھر بھی مسلمانوں کو کافر کرنے کے لیے لاتے ہیں یہی وجہ ہے ایمان سے بتانا ہوا مسلمانوں جب سے تعلیم میں اسلامیات داخل ہوئی توجہ جب سے اسلامیہ انگریزی تعلیم میں اسلامیات داخل ہوئی اس وقت سے آج تک ذرا نظارہ تو کرو یہت پھیل رہی ہے یا اسلام پھیل رہا ہے سچی بتانا ایمان سے بھوٹ نہیں بولو دن ب دن کیا پھیل رہی ہے <تصفح> میرا جسم میری مرضی تو لے کے اگے جو جو ہو جو جو مطالبے کیتے جاندے نے اور جو جو ایتھے یعنی اصلاحات دے نام دوتے فساد پھیلائے دساد فیلائے اے سچی دسیا جی اے اسلامیات دے ہوں ہی پیا ہوں جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں وہ بھی اسلامیات پڑھ کے آتے ہیں ایسے ہے نا جو یہودیت کے نظام کے حمایتی ہی ہوتے ہیں میں ایک موٹی سی بات کرتا ہوں آج کل مسئلہ چلا ہوا ہے اس کا موٹر وے پر چلیا نا ایک دم گل پھیل جائیں وہ چلے بولو اچھا ان سارے نا ایک سی سی پیو لاہور اس نے کہا یار بی بی کا کیا کام تھا رات کو دو بجے وہاں جانا تو سارے ان اس پر ٹوٹ پڑے اور میرے خیال میں اس, کو اس نے معافی مانگ لی ہوگی ہاں جی کہ غلطی سے مجھ سے آج اگر کوئی سیدھی بات نکلی گئی ہے تو معاف کر دو اس نے معافی ہو گئی. جی. مانگ لی ہوگی مانگ لی ہے دیکھو میں نے پہلے میں نے, میں, نے, میں نے سنی نہیں اس کی معافی سنی نہیں ہے میں نے لیکن میرے ضمیر نے کہا اس نے ضرور مانگ لی کیونکہ اس کا بولنا بھی کسی چکر میں ہوگا تو ایمان سے بتانا جا بات تو اس کی صحیح تھی ان سارے کہ فس دو حفاظت کرو یہ کیا ہوا ان کا کام ہے کسے کنجر نے یہ نہیں آخیا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے کافراں نسارا انگریزا دے طریقے چلن دی لانت دیا جے رن ننگی نہ ہوں دی چار دیواری تو باہر نہ ہوتی اس بھیڑ بکری دو تے کوئی بحافل بیٹھا ہوں ضرورت نہیں سی کسے دی او کسی بھی دی نظام اسلام دا ہوں گھر پردے دا ہوں دا اسلامی طریقہ ہوں دا تے جس کو یہ ریپ کہتے ہیں ریپ ہائے جی اور ان کے نزدیک ریپ جرم ہے زنا جرم نہیں کیونکہ وہ تو حضرت روزانہ کرتے ہیں ریپ پتنی کس کو کہتے ہیں زنا تو ان کے نزدیک ہے حق ہے وہ تو سکول کی پڑھائی میں داخل ہے بھائی فرینڈ بنانا جو ہے وہ عورت کا بھی حق ہے اور لیڈی کا بھی اور لیڈے کا بھی دونوں کا حق ہے تو لیڈی لیڈے دونوں جو ہے وہ فرینڈ بنا سکتے ہیں تعلیم میں تو اس کو حق بتایا جاتا ہے تو زنا تو حق ہے لیکن ریپ جرم ہے یہ ریپ اور زنا میں کیا فرق ہے یار ہماری لغت اور ہمارا اسلام تو یہی کہتا ہے ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے لیکن چلو یہ تعلیم یافتہ لوگ ہمیں بھی سمجھا دینا کہ انپڑھ جو بیٹھے ہوں ہی سان بھی تو دسن ریپ کے میں کی فرق ہے بابا جی تھوڑی کچھ چ روزانہ جناح ہوں ری واسطے طوفان کھڑا ہو گیا کہ لبو تو مارو دے، انجی کرو دے آو کرو دے خون ملاؤ ڈی کی کچھ ملاؤ ملا ملو تے ہر صورت سورت تاکہ بدھو قومی بلکہ ایک نے دعویت یہ پاک, موارد موارد ایک بی بی پاک لوگ بے عدبی نہیں کر سکتے سکویاں Ah, بھائی مکان لانا اچھا okay. توجہ آیا East> uh, بولو دوست کی گل کر رہے پاگ نے آخیا پرائیویٹ سپارٹ کارڈ بورڈ پرائیویٹ پارٹس کاٹ دو جس نے ایسا کیا اس کے پرائیویٹ پارٹس کاٹ دو لفظ نے منوج دسیا بھی یہ مطلب ہوں میں بھی پرائیویٹ پارٹس کی وہ پھر پتہ لگا بھی جڑا استعمال ہویا جڑا وچ استعمال ہوا وہ پرائیویٹ پارٹس انہیں آخیا یہ کاٹ کے ہو اللہ خلان ہلکے ہوٹن ہلکے ہوٹن آ جنگا نہیں اسلام دیا سزاوا رہ جانے اسلام کا نظام آ جائے تاکہ یہ نہ کٹیا جائے ہو سکتا ہے وسیلے بھی مسلمان ہی جم پو قربان جاؤں ساڈا اقبال بولیا کلندر فرمان اور بولو مرو قرآن دی رمز سمجھ والا بندہ سی کس اتے ہی جا کھلارے جتے اللہ دے قرآن نے کھلارا اور سجنا ر فلانی گل چک لینی فلانے فرقہ چک لینا فلانا فرقہ چک لینا یہود نے سارا گل نہ کرنی سمجھ لور کلی چور کتی رلی چوکیدار ہونا انہیں اللہ دراڑ رل کے کسی ہو گل جی کرنی بھی ہے اس واسطے کرنی ہے کہ دار نے خدمت گزار میں ورنہ ڈیرا اتے رکھنا یہ سارا اسلام جوڑتے اتحاد دبا کے رکھنا ادھر ادھر نہیں جانا انہوں کا نام لین تو ڈ کن, کن, کن, سمجھ لے یہ جی مرضی کپڑے جیویں مرضی تریقا تلی تو جو مرضی کرے سمجھ لو یہ کتی چوروں سے رلی ملی ہوئی ہے اگر نہ ملتی تے چور دا نام تے لینی تو بول دے نہیں چور دا خورا تو پٹ لیں قرآن نے تو ہاں قرآن نے پٹیا ہوں پتا لگا جی دوسروں کی تبلیغ اور ہماری تبلیغ میں کیا فرق ہے کہ ان کی تبلیغ قرآن کے خلاف ہے کافروں کے حق میں ہے ہماری تبلیغ قرآن کے مطابق ہے مومنوں کے حق میں ہے اللہ دین بیان کرنے کی منظوری کا وقت ختم ہو گیا ہے حق بیان کرنے کی منظوری کا وقت ختم ہو گیا ہے اللہ حجلہ شان ہو گیارہ بج گئے ہیں بھائی گیارہ بج گئے ہیں اگر تھوڑا سا اوپر جاؤں گا تو بارہ بج جائیں گے السلام علیکم